قریش کی وجہ تسمیہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں کسی سے مغلوب نہیں ہوتے اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے عمر ابن العاص نے ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہا کہ قریش کا گمان یہ ہے کہ قریش میں تم ہی سب سے بڑے عالم ہو بھلا قریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنما نے قریش کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی جو ابھی نقل کی گئی امر ابن عاص رضی اللہ عنما نے یہ فرمایا اچھا اگر اس بارے میں کوئی شعر یاد ہو تو سناؤ ابن عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ شمرخ بن عمر حمیری کہتا ہے وہ ہی التی تس البحر البح بحاثمیت قریشن قریشن تعکل الغص و ولا تترک لزل جنا ہیشن وہ جانور جو پتلے دبلے اور موٹے جانور کو کھا جاتا ہے پر تک کو نہیں چھوڑتا ہا قدافل بلادی حیو قریشن یا قلون البلاد عقل کمیشا اسی طرح قبیلۂ قریش شہروں کو سرات کے ساتھ کھا جاتا ہے ولحم آخر زمانی نبی سر القتل فیمو و الخموشہ اور اسی قبیلۂ قریش میں سے اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو خدا کے نافرمانوں فرمانوں کو کثرت سے قتل کرے گا اور زخمی کرے گا